کے برابر سمجھتا ہے مکام میں اپنے بڑے بھائی کے برابر سمجھتا ہے اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے لیکن نبی پاک نے فرمایا او بک عبادت رب کی کرو واقر مو خاکم اور اپنے بھائی کا کیا کرو احترام اپنے بھائی کی عزت کرو اپنے بھائی کی عظمت کا خیال کرو اپنے بھائی کی تعظیم کرو اس کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرو اور عبادت کس کی کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ کرنا کیا ہے عبادت ایک بات یہ جیل میں رکھیں دوسری بات ایک اور حدیث پیش کر کے ایک اور بات ثابت کرنا چاہتا ہوں ایک صحابی صاحبی حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنو آئے کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم باہر کے ملک میں دات جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے سرداروں کو اور چودھریوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں اور آپ سے بڑا سردار تو کائنات میں کوئی نہیں ہے تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کا سجدہ کر لوں جس طرح وہ لوگ سرداروں کے چودھریوں کے سجدے کرتے ہیں تو ہم آپ کا سجدہ کر لیں تو نبی پاک صلم حضرت کیس سے کہتے ہیں ایک بات بتا اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے تو میری قبر کا سیدا کرے گا تو میری قبر کے پاس سے گزرے تو کیا تم میری قبر کا سیدا کرے گا تو حضرت کیس, کیس کہتے ہیں لا کہ آپ کی قبر کے پاس سے گزروں تو آپ کی قبر کا سیدا تو میں نہیں کروں گا آپ نے فرمایا لا تفالو لا تفالو اگر میری موت کے بعد میری قبر پر تم سعدہ نہیں کرنا چاہتا تو میری زندگی میں میرا سعیدہ نہ کر تفالو یہ کام نہ کرو گویا کہ نبی پاک یہ بتانا چاہتے تھے سعیدہ حق اس کا ہے جس پر کبھی موت نہ آئے اور جس پر موت آ جائے وہ سجدے کے لائق سے گزرے تو سلمان فارسی کو کہی تھی کہ مدینے کے ایک بازار سے گزرتے ہوئے سلمان فارسی نئے نئے مسلمان ہوئے تو آپ کو جب سلمان فارسی نے دیکھا تو سلمان فارسی جھک پڑے آپ کے آگے نبی پاک نے سلمان فارسی کا ماتھا پکڑ کے اوپر اٹھایا اور آپ نے فرمایا سلمان سیدا اس رب کا کر جو ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے کا سیدا کر اور جس پر موت آ جانی ہے وہ سیدے کے لائے کو آگے نبی پاک نے حضرت کیس کو ایک جملہ کہا اور یہی جملہ آپ نے ان صحابہ کو کہا جنہوں نے اونٹ کو سیدا کرتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ ارض کیا تھا کہ ہم بھی آپ کا سیدا کر لیں دونوں جگہوں پہ نبی پاک نے دونوں جگہوں پہ نبی پاک نے ساتھ ایک جملہ فرمایا آپ نے فرمایا اللہ کے سوا اگر کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تھوڑا سا نبی پاک ارشاد کا ترجمہ جو ہے نا مفہوم تو وہی ہوگا لیکن ترجمہ تھوڑا سا میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا بات بالکل نکھر جائے گی توجہ آپ کی درکار ہے آپ نے فرمایا لاتفال میرا سجدہ نہ کرو اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا میری شریعت میں تو میں آشا کو کہتا کہ وہ محمد کا سجدہ کرے سمجھ گیا کہ کوئی نہیں سمجھ گیا سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گیا کیا کہنا چاہتا ہوں میں <تصفح> آشا کو کہتا کہ وہ محمد کا سجدہ کرے میں حفصہ کو کہتا کہ وہ محمد کا سجدہ کرے میں امر سلامہ کو کہتا کہ وہ میرا سجدہ کرے میں زینب کو کہتا کہ وہ میرا سجدہ کرے میں میمونا کو کہتا کہ وہ میرا سجدہ کرے میں سودا کو کہتا کہ وہ میرا سجدہ کرے اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ میری شریعت میں جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامت کا سجدہ کرے سوال میرا یہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں اجی یہ ہم جو سجدہ کرتے ہیں یہ کوئی عبادت ہے یہ تعظیم ہے تعظیمی سجدہ جائز ہے جی فرشتوں نے آدم کا نہیں کیا یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا نہیں کیا ہم تو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں ہم کو عبادت کا سجدہ تھوڑے کرتے ہیں؟ ہم تو عزت و احترام دیکھتے ہیں بزرگوں کی سجدہ کرتے ہیں سچی سچی بات کیجئے بالکل اس میں بحث کی کوئی ضرورت نہیں نہ کوئی علمی سی بات ہے بیوی نے جو خوند کا سجدہ کرنا تھا عبادت کا کرنا تھا اتنے تو تازیم بھی کو نہیں جائے کہ عبادت بیوی بی نے جو خامت کا سجدہ کرنا تھا آپ کہتے ہیں اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی بی کو کہتا کہ وہ خامت کا کرے بیوی بی نے جو خامت کا سجدہ کرنا تھا وہ عبادت کا کرنا تھا تازیم کا کرنا تھا خامت کی عظمت کا اقرار کرنا تھا خامت کی, کی عزت کا اقرار کرنا تھا خامت کے سامنے تعظیم جھکنا تھا لیکن نبی پاک نے یہ جملہ کہ اس بات کو ثابت کر دیا میری شریعت میں نہ عبادت کا سعیدہ غیر اللہ کو جائز نہ تعظیم کا سیدہ غیر اللہ کو تعظیم کا سعیدہ بھی کس کو ہوگا عبادت کا سیدہ بھی کس کو ہوگا پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سعیدہ جائز تھا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کھرا جواب دیا تقویت المان میں بڑا کھرا جواب دیا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں آدم کو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا شاہ اسماعیل شہید کے والد صاحب کے پاس لوگ آئے تھے اور ان کے والد صاحب کو لوگوں نے کہا آپ کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے جی جاڑی پڑ چڑی جا. کسی دے پلے کس چڑی اور واقعی تقویت میں شاہ ولی اللہ نے شرک کی دھجیاں اڑا کے دیکھو جی اتنی سخت والے صاحب نے بلایا بیٹے کو اسماعیل تیری شکایتیں آئی ہیں تو نے بڑی سخت کتاب لکھی ہے شاہ جی نے بڑے ادب سے اپنے والد صاحب سے کہا ابا جی قلم ہاتھ میں پکڑیے جس جگہ پہ سختی نظر آئیے کاٹ دیجئے کاٹ دیجئے لیکن اتنی بات یاد رکھیے جس بات کو آپ کاٹیں گے اللہ کا قرآن بدل جائے میں نے قرآن کی آیت لکھی ترجمہ کر دیا حدیث لکھی ترجمہ کر دیا میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی شاہ اسماعیل شہید نے ان لوگوں کو جواب دیا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ فرشتوں نے آدم کا سعیدہ کیا لہذا سعیدہ جائز ہے شاہ اسماعیل شہید کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا سیدہ آدم کو فرشتوں نے سیدہ کیا لہذا ہم اس شریعت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور یہ جائز ہے ان کو اپنی بہنوں سے بھی نکاح کرنا چاہیے اس لیے کہ آدم کی شریعت میں یہ بھی جائز تھا اور ہماری شریعت میں کیا ہے حرام ہماری شریعت میں بین سے نکاح حرام اور آدم کی شریعت میں نسل چلانے کے لیے جائز چلو ایک بات سمجھدار لوگ موجود ہیں جو لوگ غیر اللہ کے سجدے کے جواز پر آدم علیہ السلام سے دلیل لیتے ہیں اور حضرت یوسف سے دلیلیں پکڑتے ہیں وہ گویا کے اس بات کا عملی طور پر اقرار کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ہمارے پاس شریعت محمدیہ کی دلیل تو شریعت محمدیہ کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس شریعت آدم کی دلیل ہے ہمارے پاس شریعت یوسف کی دلیل ہے شریعت یعقوب کی دلیل ہے ان کے مذہب میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا اور ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ حرام ہے حرام ہے شاید نہیں ہے وہ جو میں آپ کو ایک بات سنایا کرتا ہوں اکثر کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو سن لیں گے کہ سید شاہ بخاری رحمۃ اللہ دلی میں تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کرتے ہوئے انہوں نے غیر اللہ کے سجدے پہ گفتگو کی کہ حرام ہے سعید اللہ کا حق ہے تو حسن نظامی کھڑے ہوئے ادیب تھے دلی کے بہت بڑے لیکن عقیدے میں ذرا کمزور تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں شاہ جی اللہ کے سوا کسی کا سائیدا جائز نہیں ہے شاہ جی نے فرمایا جائز نہیں ہے بھرا مجمع شاہ جی تقریر کر رہے ہیں حسن نظامی نے کہا یوسف کے بھائیوں نے یوسف کا سیدا نہیں کیا تو شاہ جی فرماتے ہیں بہ جا حسن نظامی یوسف نے برام آگے کڑے چنگے کام کیتے ہیں جو یہ چنگا کام کی یوسف <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <yousf> کے بھائیوں نے پہلے کون سے اچھے کام کیے پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا باپ کے سامنے غلط بیانی کی باپ کے سامنے غلط بیانی کی پھر اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا اور اس کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بنا کے اور لگا کے حضرت یعقوب کو دھوکہ دینے کی کوشش کی شاہ جی نے فرمایا جو یوسف کی شریعت پہ عمل کرنا چاہتا ہے ان کے بھائیوں کا عمل لینا چاہتا ہے وہ پہلے اپنے نکے برہانو خو س <تصف> پھر بھائیوں کی شریعت پہ پورا عمل ہو جائے ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی کیا ہے بولو بولو بولو اور سجدہ عبادت ہے اور عبادت حق ہاں کس کا ہے امام المبیا سرور کائنات خاتم النبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں جی اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا خاص کے ہم خاص کر کے ہمارے وہ دوست جو نئے آئے بخاری میں مسلم میں ترمزی میں ابن ماجہ میں نسائی میں ابو داود میں حدیث کی تمام کتابوں میں یہ ارشاد آپ کا موجود ہے اور اس کی راویہ ام المومن مریم اسلام صدیقہ کائنات محبوبہ محبوب خدا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ کی گود میں نبی پاک کی روح مبارک نے پرواز کیا کے کے سینے کے ساتھ نبی پاک نے ٹیک ہوا تھا جب آپ کی روح مبارک اس اقدس سے نکلی تھی حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی پاک نے اپنی اس بیماری میں جس بیماری سے آپ صحت یاب نہیں ہوئے نہیں اٹھے آپ صحت یاب آپ نہیں ہوئے اس بیماری میں آپ نے فرمایا تھا لان اللہ مانا میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں ذرا مانا آپ لان اللہ, اللہ, اللہ نے لانت کی کون کہہ رہا ہے اور رحمت اللہ رحمت اللہ جن کی زبان سے لانت کے لفظ بہت کم نکلتے ہیں رحمت کے پھول جھڑتی ہیں آج زندگی کے آخری لمحات ہیں اور وہ کہتی ہیں لان اللہ ہو اللہ کی لانت برسے سے الل یہ دے و سارا اتخو جنہوں نے بنا لیا جنہوں نے پکڑ لیا کبورہ بتوں کو حیران ہو گیا کبورہ بتوں کو یار وہ تو بتوں کے پجاری تھے وہ تو بت پوچھتے تھے اس لیے مشرق تھے اور ہم بزرگوں کی قبریں پوچھتے ہیں یہ ایتیں ہم پہ فٹ نہیں ہوتی یہ مولویوں نے پٹی پڑھائی لوگوں اللہ کرے مولوی پھسلے نہیں کہتے نا امام علیفہ رحمۃ اللہ جا رہے تھے بارش ہو گئی تھی اور پھسلن بڑی ہوئی تھی ایک بچہ تیز تیز بھاگتا ہوا سڑک پہ جا رہا تھا امام نے فرمایا سنبھل کے چل گر جائے گا چوٹ لگ جائے گی پھسل جائے گا بچہ سنجیدہ سمجھدار تھا کہ لگا امام صاحب آپ سنبھل کے چلا کریں میں گر گیا تو کوئی بات نہیں آپ پھسل گئے تو قوم پھسل جائے گی دین میں فساد ان لوگوں نے ڈالا جو مولوی تھے پیر تھے اور بادشاہ تھے یہ تین طبقوں نے ہمیشہ فساد ڈالا ہے علماء نے پیروں نے بادشاہوں نے سرمایہ دار طبقے نے مولویوں نے پٹی پڑھائی ادیب جی وہ تو بت پوچھتے تھے جس زمانے میں نبی پاک آئے نا جی وہ بتوں کے پجاری تھے اور ہم تو خیر سے ہم تو بابا شاہ جمال کی قبر ہم تو بری امام کی قبر ہم تو علی حجویری کی قبر ہم تو معین الدین کشتی کی قبر ہم تو سلطان باہو کی قبر ہم تو شاہ رکن عالم کی قبر ہم تو شاہ شمس تبریز کی قبر ہم تو قبروں کے پجاری ہیں اور دیکھو جی اٹھارہ بلاک والوں کو توبہ توبہ توبہ بتا لیا تھا ساڑھے اتنے ٹھوکی پھیر یہ لوگوں کو پٹیاں پڑھائی مولوی اس کا مطلب یہ ہے بتوں کی عبادت تو شرک ہے اور نبیوں کی عبادت شرم و حیا نہیں آتی یہ تعویل کرتے ہوئے حیا نہیں آتی ضمیر نام کی چیز مر گئی ہے مر گیا ضمیر جو سینے میں ہے. کیا جواب دو گے اللہ کو جا کے کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو جا کے اس بیچاری قوم کو تم نے گمراہ کر دیا وہ تجیے بت پوچھتے تھے اور وہ آتے تو بتوں کے بارے میں یہاں نبی پاک کا ارشاد پیش کر رہا ہوں بخاری سے پڑھ رہا ہوں آشا کی روایت ہے نبی پاک کا فرمان اور زندگی کا آخری فرمان لان اللہ, علال اللہ کی لانت یہودیوں پر اور عیسائیوں پر اتخذو جنہوں نے بنا لیا کبورہ قبور جمع قبر کی اور قبر بھی بابے شاہ جمال کی نہیں اور قبر بھی بری امام کی نہیں اور قبر بھی علی حجویری کی نہیں کبورا انبیاء تم کہاں پہنچو ان کے ان کو تم تو بزرگوں کی قبریں پوچھتے ہو اور وہ بولو اللہ کی لانت تو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر جنہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ دو ہیں دو معنی مساجدہ کے بنا لیا سجدہ گا ایک نہ دوسرا میں نہ انہوں نے قبروں کو بنا لیا مسجد قبروں کو بنا لیا مسجد جو کام مسجد میں کرنے تھے وہ سارے کام قبروں پہ کیے اور جو مسجد میں اللہ کے ساتھ کرنے تھے وہ سارے قبروں میں بزرگوں کے ساتھ کر لیے ات انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گا اگلی بات سنیے بخاری سے پڑھ رہا ہوں نبی پاک نے یہ کہنے کے بعد کہا اللہ عملہ دیکھ رہے تھے نا یہودیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سیدہ گاہ بنایا ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی درے نبی پاک کہیں میری امت کے لوگ میری قبر کے ساتھ بھی یہی معاملہ شروع نہ کر دیں نبی پاک کہتی ہیں اللہ اللہ اے میرے اللہ لا جال قبری وسنا لا جال قبری وسنا میری قبر کو بت نہ بنانا وسن کا کیا میں نے کسی عالم سے جا کے پوچھئے وسن کا کیا مینا ہے مولا میری قبر کو بت نہ بنانا یا رسول اللہ قبر بنتی ہے قبر تو قبر ہوتی ہے بط بط ہوتا ہے قبر الگ شہ بت اس کا کیا مطلب ہے اور قبر بھی آپ کی قبر بھی آپ کی کہ ماں بہنا بہتی و ممبری روزہ تم مل رہا قبر بھی آپ کی اتنی اعلی اتنی افضل اتنی اونچی وہ کبر بت بن سکتی ہے اللہم لا تجعل مولا میری قبر کو قبری نہ بنانا یا رسول اللہ قبر بت بنتی ہے فرمایا ہاں قبر بط بنتی ہے کب بنتی ہے آپ نے فرمایا یوبد، یوبد جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا ہوتی ہے بولو میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں پھر کیوں نہیں کہتے ہو جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا ہوتی ہے زور سے کہو جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا ہوتی ہے نے کہا؟ میں آیا؟ بخاری, مسلم, حدیث کی صحیح کتابیں دنیا کے کسی آدمی کے پاس اگر چڑھا تھا کوئی نشتر ہے چلا ہے اس روایت پر کہ اس کا فلاں راوی ضعیف ہے اس کا فلاں راوی کمزور ہے کوئی نشتر رکھ سکتے ہو تو رکھو اگر دنیا کے کوئی عالم رکھ سکتا ہے بے صحیح سری واضح نبی پاک کا فرمان مالا میری قبر کو بتنا بنانا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے کس قبر کو پوجا جائے وہ کیا ہوتی ہے بولو کس قبر کو پوجا جائے وہ کیا ہوتی ہے ہوتی ہے اب لوگوں کو ہمیں یہ الزام دینے کی کوئی ضرورت نہیں او جی اٹھارہ بلاک آلندی زیادتی دیکھو جی بتالیاں آئے سب ٹھوکی پھر دینے اب ہم بتوں والی آئے بت پرستوں سے ٹھوکی پھر دیں کس قبر کو کس قبر کو پوجا جائے وہ قبر کیا ہوتی ہے اب بتوں والی آتے ہیں اگر تم پر فٹ کر دی جائیں تو نبی پاک تو تمہیں بت کہہ رہے ہیں جس قبر کی پوجا پات کی جائے چنانچہ نبی پاک کے پاس زندگی کے آخری لمحات میں اپ کی دو بیویاں ائیں ام سلمہ آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم حبشہ میں گئی تھیں ہم نے وہاں ایک کنیسہ دیکھا عیسائیوں کا ایک عبادت خانہ دیکھا وہاں تو لوگ پوجتے ہیں اور میں ان کے سجدے کرتے ہیں ان کے نبی پاک کے سامنے ذکر کیا نبی پاک نے فرمایا اولائک الاماتا فیہم الرجل الصالح کا وہ لوگ ایسے تھے جب ان کے اندر مر جایا کرتا تھا ارجلاسالے الرجل السالے الرجل السالے, الرجل السالے, الرجل السالے, الرجل السالے اور بت نہیں بت نہیں الرجل اسالے کوئی نیک آدمی جب ان کے اندر مر جایا کرتا تھا بنوالا کبری ہی مسجدہ بناؤ قبری ہی مسجدہ وہ لوگ اس کی قبر پہ مسجد بناتے تھے وہ سب فی تلک سور اور وہاں اس بزرگ کی تصویریں لٹکا دیا کرتے تھے الام شرار الخل اللہ اولئک شرار الخلق عند اللہ, اللہ کی مخلوق میں جتنی بدترین مخلوق ہے اس میں कुत्ते ہیں اس میں خنزیر ہیں اس میں بندر ہیں اس میں شیطان ہے اولئک شرار الخلق عند اللہ اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ وہ ہیں جو ان بزرگوں کی کپروں کے پجاری نبی پاک کا فرمان ہے اولئک هم شرار الخلق شرار پاک مولا میری قبر کو بت نہ بنانا حضرت آشا کہتی ہیں بخاری کی روایت ہے حضرت آشا کہتی ہے، لوگو، اگر نبی پاک کی یہ دعائیں اور نبی پاک کے یہ فرامین میرے ذہن میں نہ ہوتے میں تمہارے پیارے پیغمبر کو چتیل میدان میں میں کھلے میدان میں دفن کروا دیتی قیامت تک آنے والے لوگ کلما پڑھنے والے اپنے پیارے پیغمبر کی قبر منور کی زیارت کرتے رہتے لیکن پھر مجھے خیال آتا تھا نبی پاک بار بار کہتے تھے مولا میری قبر کو بتنا بنانا مولا میری قبر کو میلہ نہ بنانا مولا میری قبر کو پوجا پاٹ سے بچا کے رکھنا اللہ نے ایسی دعا قبول کر کے اپنے پیارے پیغمبر کی قبر کو محفوظ کر دیا جالیوں پہ دھکے کھاتے رہتے ہیں قبر تک پہنچ بھی <سلام> قبر کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا اللہ نے محفوظ کیا اپنے یہ سے ستون ہے ستونوں کے ساتھ کئی لوگ جناب زبان لگا کے اس کو چاٹ رہے ہوتے ہیں وہ عرب میں ایک مدینہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے تھے تو وہ حفشے کے لیکن بہت خوبصورت واز کیا کرتے تھے وہ مسجد نبوی کے سین میں عربی کے اندر واض کرتے تھے اور عربی بھی ایسی بولتا تھا کہ اگر آپ بھی سنیں تو سمجھتے چلے اتنی آسان اور خوبصورت عربی بولتا تھا اور اتنا زبردست مقرر تھا بندہ حیران ہوتا تھا چنانچہ وہ بار بار کہتا تھا بار بار کہتا تھا او لوگو او لو اس ستون کو نہ چاٹو اسی ترکی کیوں منگائے اے ترکی دا پتھر نبی پاک نال کوئی نسبت نہیں یہ ترکی سے پتھر آیا ہے کیوں چاٹتے ہو اس کو بار بار بچارہ ہر روز کہتا رہتا تھا لیکن کون سنے کون سنے چنانچہ نبی پاک کی قبر منور کو اللہ نے کیا کر دیا محفوظ کر دیا بعد آمال اور افعال ایسے ہیں جو خاص ہیں کس کے ساتھ اور اس میں پہلا چیز کیا ہے بولو بولو اور سجدہ کیا ہے عبادت سجدہ کیا ہے عبادت commend. اور عبادت کا حقدار کون ہے اور نبی لانت کی عیسائیوں پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا مسجدیں کیا بنا لیا مسجدیں وہ کام جو مسجد میں کرنے تھے وہ کہاں کیے پکا بنانا تھا کس کو پختہ بنانا تھا کس کو انہوں نے بنایا کس کو روشن کرنا تھا کس کو انہوں نے دیے جلائے کس پر خشبویں لگانی تھی کہاں انہوں نے لگائی کہاں غلاف ڈالنا تھا کس پر غلاف ڈالنا تھا کس پر بیت اللہ پر انہوں نے ڈالا کس پر دھونا تھا کس کو بیت اللہ کو انہوں نے دھویا کس کو ایک دن مقرر تھا مشرق و مغرب سے لوگ لبیک اللہ لبیک لا شریق البیک کہتے ہوئے دیوانہ وار ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں اس کے مقابلے میں ارسی یاد کیا گیا عرس ہی جاد کیا گیا ایک مرتبہ میں بھی پھنس گیا تھا سلطان باہو کی طرف عرس کے موقع پہ میں, میں ایک سفر پہ جا رہا تھا اس دن میں نے دیکھا بات کی ایک بس میں لوگ شریک تھے باہو حق باہو جھنگ سے شروع ہوئے جھنگ سے یہ نغمہ گاتے ہوئے باہو حق باہو باہو حق باہو میں نے کہا یہ نقل ہے لبیک اللھم لبیک لبیک وہ جو اللہ کے دربار میں کہتے ہوئے جاتی ہیں انہوں نے وہی بات اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہوئے کہی اے جانور ذبح کرنے تھے کہاں منا میں انہوں نے جانور جبا کی بزرگوں کی قبروں پر چومنا تھا کس پتھر کو حجر اسود کو انہوں نے چوما کس کو قبروں کے پتھروں کو اوے سینا چمٹا کے سینا چمٹا کے رونا تھا کس جگہ پہ سینا چمٹا کے اپنے رخسار چمٹا کے رونا تھا کس جگہ پہ ملتزم پہ انہوں نے سینے چمٹائے قبروں کی جالیوں کے ساتھ مقام ابراہیم مقام ابراہیم ایک پتھر تھا جو بیت اللہ کے سامنے رکھا گیا تھا اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک جگہ بنائی مہین الدین اجمیری کی چلہ کشی ہے بندے دے پتروں کوئی تعظیم نہیں چھٹی اللہ اللہ کے گھر کی کوئی تعظیم نہیں چھوڑی جو تم نے بزرگوں پہ خرچ نہ کیو اس کے باوجود نہ اسلام میں کچھ خلل سے آئے نہ تو بگڑے نہ ایمان جائے نہ جائے کرے غیر نہربت کی پوجا تو کافر کواک میں مانے کرشمہ تو کافر جھکے آگ پر بیرے سجدہ تو کافر مگر مومنوں پر راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں ولیوں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں نہ تو میں کچھ خلل سے آئے نہ اسلام بگڑے نہیں ٹھہر جا جا خدا دا نام جی ٹھہر جا درس کو درس رہنے دو یار اس بندے کا میرا کبھی روح محاذ مہاس بندے مار نعرے مار ہندو دو دو کام کرو چنانچے ہر تعظیم خرچ کی مسجد والی کس پر قبروں پر ہر تعظیم خرچ ہوتا ہے طباف پاکستان میں قبروں کا طواف ہوتا ہے پتھروں کو چوما جاتا ہے سب تعظیم خرچ کی اس کے باوجود سب خیریت ہے میں گائے سنایا کرتا ہوں ایک بندہ فوجی تھا گھر سے دور رہتا تھا بےچارا ملازمت کرتا تھا اس کو پیچھے سے نوکر ملنے کے لیے گیا تو جب فوجی کے پاس نوکر پہنچا تو فوجی اس نوکر سے پوچھتا ہے گھر خیریت آئی سب ٹھیک سب خیریت ہے نوکر کہتا ہے باقی تو سب خیریت ہے وہ آپ کی جو کتیا تھی وہ مر گئی اس نے کہا میری کتیا مر گئی کتوں کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے بعض لوگوں کو اس بڑا پریشان ہوا اس نے کہا بھائی اس کو کیا ہوا کتیا میری کو اس نے کہا جی ہڈی کھائی تھی گلے میں پھنس گئی مر گئی اس نے کہا ہڈی تو ہم نے اس کو ڈالی کبھی نہیں تھی ہم تو مکھن کھلاتے تھے گوشت کھلاتے تھے یہ ہڈی کیسے کھا لی تھی نا وہ مر گئی تھی اس نے کہا میری اونٹنی بھی مر گئی باقی سب خیریت اس نے کہا اونٹنی کو کیا ہوا کہتا ہے جی وہ پہاڑ سے پتھر لانے تھے پتھر ٹھو ٹھو کے لائے داغ بےچاری نیا مر گئی مکان تو میں بنا آیا تم میری کبر بنانی سی باقی سب اس نے کہا میرا ماں باپ مر گیا کہا جی ماں باپ بھی مر گئے باقی سب خیریت ہے میں گھر سے آیا ہوں ٹھیک ٹھاک تھے میرے ماں باپ ان کو کیا ہوا Oh, جی کیا ہونا تھا جی چودہ جی, جو مکان اور بلڈنگ اور کوٹھی آپ بنا کے آئے تھے اس کے نیچے بچارے بیٹھے تھے سے لینٹر کتیا بھی مر گئی کتیا بھی مر گئی اونٹنی بھی مر گئی ماں بھی مر گئی پیو بھی مر گیا کوٹھی بھی ٹھہ گئی باقی سب خرید کون سی تعظیم ہے اللہ کے گھر کی کون سی تعظیم ہے اللہ کے گھر کی جو لوگوں نے قبروں پہ خرچ نہیں کی اس کے باوجود سب سب خیریت ہے اہل سنت ہیں مومن ہے مسلمان ہے اسلام میں کوئی فرق نہیں آیا اللہ تعالیٰ مل کی توفیق تعاف فرمائے دیکھیں آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ یہ درس کا سلسلہ شرک کیا ہے آج میں نے سیدے پہ گفتگو کی ہے یہ چلتا رہے گا آپ اسی ذوق و شوق کے ساتھ انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے شرک کیا ہے یہ ہماری پمفلت جو ہے یہ مرتب ہو چکا ہے چھپ رہا ہے جس دن ہم جس جمعے پہ ہم ان تمام درسوں کا خلاصہ بیان کریں گے نا جی اس درس پہ انشاءاللہ وہ پمفلت تقسیم ہوگا آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے جی درس ختم ہو گیا جی چونکہ پونے آٹھ بجے ہماری نماز ہے جو حضرات بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھیں اور جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں